دیکھیے جی فصل نمبر تین میرے پاس کتاب کا صفحہ نمبر ہے نو دارالشاد کراچی کی ہے فصل نمبر تین علامات اسم جی علامات اسم شکایب والے مجھے بتاتے رہے ہیں کہ آپ ابھی ثقائب پہ جو صرف اور صرف ثقائب پہ ہیں وہ مجھے بتائیں گے تو تب بات آگے بڑھے گی جی ٹھیک ہے پی ڈی ایف میں بھی مختلف مکاتب ہیں نہ جانے آپ کے پاس کون سے مکتبی کیا خیر برحال جو بھی ہو تو فصل تین علامات اسن تو دیکھیے ہم نے جملہ پڑھا ہے جملہ کے اندر مین چیزیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں اور جو کتابوں نے بتائی ہیں وہ مین چیزیں تین ہی ہیں اسم فعل اور حرف ساری چیزیں انہی کے گرد گھومتے ہیں کلمہ ہے تب بھی جملہ ہے تب بھی برل جو بھی تفصیلات ہیں اور ساری ساری تقریباً انہی تین کے گرد گھومتی ہیں اسم فعل اور حرف تو آج آپ لوگوں کو یہ یہاں سے آگے جو فصل نمبر تین کے اندر بتا رہے ہیں اسم فعل اور حرف کی علامات بتا رہے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چل سکے گا یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ فعل ہے اور کیسے معلوم ہوگا کہ یہ حرف ہے اور کیسے معلوم ہوگا کہ یہ کیا ہے اسم ہے ٹھیک ہے جی تو آپ کو یہ علامات بتا رہے ہیں انہ علیہ جی تو آپ کو یہاں سے علامات بتا رہے ہیں کہ اسم کی کیا علامات ہیں علامات کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں کہ جو ایک ہی چیز میں پائی جائیں ایسی شرائط یا ایسی اشیاء جو صرف اور صرف ایک ہی چیز میں پائی جائیں دیگر میں نہیں ٹھیک ہے جی ہاں تو علامات جو اسم کی علامات ہیں وہ اسم کے اندر ہی پائی جائیں گی دوسرے میں نہیں وائس اوکے آپ لوگوں کے لیے وائس جی وائس تو اللہ کے بندوں ذرا سکرین پہ بھی ایک نظر ڈالا کرو جو بندہ لکھ دیتا ہے کہ نو وائس یا کہہ دیتے ہیں وہ تو پھر کم اس کا شعال کیا کرو بتایا کرو پھر نا کہ وائس اوکے ہے آپ ایک لکھ دیتے ہیں کہ نہیں ہے تو بس پھر وہ نہیں تو نہیں رہتی ہے جی جی وائس اوکے الحمد للہ الحمدللہ للہ چلیے جی دیکھیے ذرا کتاب کی طرف تو سب سے پہلے آپ کو علامات اسم میں بتایا ہے کہ کیا ہو اس پر علی لام داخل ہوگا یا علامات اسم میں سے اگر علی لام داخل ہوگا کسی چیز پر تو سمجھ میں آ جانا چاہیے یہ اسم ہے فیل یا حرف نہیں ہے جیسے الحمد للہ رب العالمین میں الحمد یہ اسم ہے علامت یہ ہے کہ اس پر علی فلام داخل ہوا ہے ٹھیک ہے جی علی فلام داخل ہوا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ کیا ہے اسم ہے فعل یا حرف نہیں ہے جی جہاں پر آپ کو آواز نہیں آتی اس لیے کہ یہ آپ کا حق ہے ہماری آواز آپ تک پہنچنا یا ہمیں اپنی آواز آپ تک پہنچانا جب آپ کو نہ پہنچے تو ضرور بتائیے گا لیکن نہ پہنچنے کے بعد اگر دوبارہ پہنچ جائے تو حرف جر کا مطلب یہ ہے کہ کئی سارے حروف ایسے ہیں جو آنے والے بعد والے حرف کو کسرہ دیتے ہیں زیر دیتے ہیں تو ان کو حروف جارہ کہتے ہیں یعنی جر دیتے ہیں جر کسرہ زیر یہ تینوں ایک ہی نام ہے زیر جس کو ہم کہتے ہیں یعنی حرف کے نیچے وہ زیر ہوتی ہے اسی کو کثرہ بھی کہتے ہیں اور اسی کو جر بھی کہتے ہیں تو حروف جاررا جو ہے یعنی جر دینے والے کثرا دینے والے زیر دینے والے کیوں یار و رحمۃ اللہ و وائز وائس اوکے واحس اوکے سب کے لیے لائٹ نہیں جاتی اچھا لائٹ کا انتظام ہم کر کے بیٹھتے ہیں جاتی تو ضرور ہے کہیں آپ لوگ وہ پرانے والے کمنٹ نہیں شروع کر دیں یہ ہے کہ اس کے لیے ہم نے انتظام ضرور کیا ہوتا ہے جی آپ کو تو ضرور یاد ہوں گے تو میں عرض یہ کر رہا تھا جی کہ علامات اسم علامات اسم میں سب سے پہلا کیا ہے علی لام اس کے شروع میں ہو جیسے الحمد یا حرف جار یہ جیسے حروف جار رہے ہیں یعنی کسرہ دینے والے زیر دینے والے جر دینے والے ٹھیک ہے جو حروف ہوتے ہیں وہ کئی سارے ہیں وہ انشاءاللہ شاء آگے چل کر آپ پڑھیں گے کہ وہ کتنے ہیں ان میں سے ایک حروف با ہے با حرف جاررہ میں سے ہے یعنی کسرہ دینے والا حرف تو جیسے بے زید ٹھیک ہے جی اگر حرف جر شروع میں آ جائے تو اس کا اس سے بھی معلوم ہوگا کہ وہ کیا ہے عزم ہے علی فلام شروع میں آ جائے یا حرف جر شروع میں آ جائے تو یہ کیا ہے معلوم ہو جائے گا کہ یہ اسم کی علامت ہے اور یہ اسم ہے کئی سارے علامتیں آپ کو یہاں پر یہ ایسی بتائیں گے کہ جن کا جو حرف کے شروع میں آئیں گی اور معلوم ہوگا کہ یہ اسم ہے اور کئی ساری علامتیں ایسی ہیں کہ جو جو کلمہ ہوگا اس کے آخر میں آئے گی اور معلوم ہوگا کہ یہ کیا ہے اسم ہے یعنی کئی ساری علامتیں ایسی ہیں کہ جو شروع میں شروع میں آئیں گی تو اسم کا پتہ چلے گا اور کئی ساری ایسی ہیں کہ آخر میں آئیں گی تو معلوم ہوگا کہ یہ اسم ہے اور کئی ساری ایسی علامتیں ہیں جو بالکل درمیان میں آئیں گی تو معلوم ہوگا کہ یہ اسم ہے اور کئی ساری علامتیں ایسی ہیں کہ جو نہ لفظی ہوں گی نہیں بلکہ مانوی ہوں گی تو اس طرح کی کچھ علامات ہیں تو یہاں پر آپ کو شروع میں بتا دیا ہے کہ شروع میں الفلام آ جائے یا حرف فارا آ جائے تو وہ کیا ہوگا اسم ہوگا ٹھیک ہے جی الحمد و جیسے اسم الفلام آیا ہے بے زعید جیسے باہر فارا آیا ہے کسرہ دینے والا زیر دینے والا نمبر تنوین اس کے آخر میں ہو دیکھیے جی کلمہ کے آخر میں تنوین آ جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ کیا ہے یہ کلمہ اسم ہے جیسے زیدن انہوں نے مثال دی ہے اس کی زیدن تنوین کا مطلب یہ ہے کہ دو پیش ہوں ٹھیک ہے دو پیش نون تنوین اس کے جس کو پڑھتے ہیں نون تنوین تو دو پیش کو جو نون پڑھا جاتا ہے اسے نون تنوین کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو زیدن تو یہاں پر کیا ہیں دو پیش ہیں اور تنوین ہے اور تنوین آ گئی یعنی نون تنوین دو پیش دو زبر دو زیر کو نے تنوین کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں پر اس کے آخر میں تنوین آ جائے تو وہ علامت اسم ہوگا جیسے زیدن الضعید القائمن وغیرہ نمبر چار علامات اسم میں سے علامت ہے مضاف مضاف کیا مطلب مضاف مسافل آپ دونوں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ مضافل وہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف نسبت کی جائے اور مضاف وہ ہوتا ہے کہ جس کی نسبت کی جائے مثلا میں نے آپ کو شاید جوتوں کی مثال دی تھی کہ ایک آدمی ہے اس کے جوتے ہیں اب یہ کہا جائے گا کہ یہ جوتے زید کے ہیں یہ جوتے زید کے ہیں تو جوتے کیا ہیں مضافے اور مضافلے کیا ہیں زید یعنی زید کی طرف منسوخ کیا گیا ہے تو مضاف اور مضافلے تو مضاف جو ہوگا وہ علامت اسم میں سے ہے یعنی جو بھی حرف مضاف ہوگا کسی کی طرف اور اس کے لیے آگے والا کلمہ جو ہے مضافل بن رہا ہوگا تو معلوم ہوگا کہ جو مضاف ہے وہ کیا ہے اس میں مضاف لے کا اسم ہونا ضروری نہیں بلکہ علامات اسم میں سے کیا ہے مضاف ہونا یہ نسبت ہونا جیسے غلام و تو غلام یہاں پر کیا ہے اسم ہے غلام و غلام و کیا ہو میں جی ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ غلام و ہو اسم ہے بتائیے کوئی بھی hmm. غلام زیدن میں غلام و اسم ہے پھیل ہے حرف ہے جو بھی ہے تو کیوں کرے آپ لوگ میری آواز اگر سن رہے ہیں تو ضرور بتائیے اسم ہے اسم کیوں ہے جی کیسے معلوم ہوا کہ یہ اسم ہے اس لیے کہ یہ مضاف ہے کیوں کہ ان علی خراج ہوں غلام و کسی کا نام ہے غلام و کہاں کسی کا نام ہے غلام و زید بس مضاف ہے یہ اس لیے یہ ہے ہاں اس لیے کہ یہ کیا ہے مضاف ہے ٹھیک ہے غلام و زید میں غلام و اسم ہے کیوں بھائی کیوں اسم ہے اس لیے کہ یہ کیا ہے مضاف ہے نام نہیں ہے غلام ایسے ایک نسبت تو ضرور ہے کہ غلام غلام غلام, غلام سب لیکن نام نہیں ہے زید البتہ نام ہے لیکن رضاف ہونا کیا ہے علامات اسم میں سے ہے تو نہیں مضاف عل کا اسم ہونا ضروری نہیں ہے علامات اسم میں سے صرف اور صرف مضاف ہے جو کہہ رہے ہیں کہ اسم مضاف اور مضاف علے دونوں ہوتا ہے دونوں ہوتا ضرور ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ مضاف اللہ اسم ہی ہو مضاف تو اسم ہوگا لیکن مضاف علیہ کا اسم ہونا ضروری نہیں ہے اس لیے کہ بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر مضاف تو ہوگا لیکن مضاف علیہ جو ہوتا ہے وہ اسم نہیں ہوتا بلکہ مضافل کبھی جملہ بن کر مضافل بنتا ہے اور جملہ فعلیہ ہوتا ہے فعل وغیرہ یہ بھی پورا مکمل جملہ بن کر بھی مضافلے واقع ہوتے ہیں اس لیے علامات اسم میں سے صرف اور صرف مضاف آپ کو کہا ہے مضافل نہیں غلام مزہ دن ٹھیک ہے جی یہاں تک سب کو سمجھ میں آ گیا لام شروع میں ہو جیسے الحمد ہو عرف عروف جارہ میں سے کوئی عرف جر شروع میں آیا ہو جیسے بے زیدن دن نون تنوین جو ہے تنوین آخر میں ہو جیسے ضعید القائمً زیدم ہے آخر میں تنوین قائمن بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیسے میں کیونکہ آخر میں تنوین ہے نمبر چار مضاف ہو جیسے غلام زیدن غلام مضاف ہے اور زعد المضافل ہے تو مضاف جو ہے وہ علامات اسم میں سے ہے تو مضاف وہ اسم ہے غلام زیدن زیندن ہو جیسے قوریشن مصغر اس کو ذرا سمجھیے مصغر تصغیر سے ہے تصغیر تصغیر کس کو کہتے ہیں مصغر اسم مفعول کا سیغا ہے جس کی تصویر بنائی گئی ہو تصویر کہتے ہیں آ... کیا کہتے ہیں کسی غرض سے کسی وجہ سے کسی چیز میں زیادتی کرنا کسی غرض سے حروف میں کلمے میں ناموں میں زیادتی کرنا کچھ اس کو تصویر کہتے ہیں کسی بھی غرض سے کبھی تو اس کی عظمت کو بتانے کے لیے کبھی اس کی حقارت کو بیان کرنے کے لیے ان وجوہات کی وجہ سے کسی ایک اسم کو اس کی میں مثال دوں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کسی اسم میں کچھ اضافہ کیا جاتا ہے مثلا عرب کے ایک قبیلے کا نام ہے عرب کے ایک قبیلے کا نام تھا قریش قریش ایک تو قریش ہے نا جیسے آج کل آپ سمجھتے ہیں آپ بھی سنتے ہیں بھئی قریش قریش عرب کا قبیلہ تھا قریش قریش یہ تو ٹھیک ہے ضرور ہے لیکن یہ تصغیر ہے یہ اس میں مصغر ہے اصل میں کیا تھا یہ عرب کے ایک مشہور اور طاقتور قبیلے کا نام تھا قریش کیا نام تھا جی قرش قریش قور نہیں بلکہ قریش اب اس کے درمیان میں قاف را شین تین حروف تھے ان کے درمیان میں حرف یا کو لا کر اس پہ تصغیر بنایا گیا یعنی اس پہ کچھ زیادتی کی گئی اس انہی حروف کے اندر اسی کلمے کے اندر کچھ اضافہ کیا گیا وہی کرس نہیں قرش شین اس کے ساتھ آگے اس بھی ملا لیجئے ہاں ٹھیک ہے اور کیو کے ساتھ قرش موٹا قاف ہے نقطوں والا قاف ٹھیک ہے قرش تو جی اتنے دن ہو گئے میری غفلت ہی ہے کہ وہ پاک اردو انسٹالر ہے وہ میں ابھی تک انسٹال نہیں کیا جس کی وجہ سے میں اردو نہیں لکھ پا رہا کہ میں آپ کو بھی لکھ کے بتاتا میں بھی لکھوں گا تو ویسے جی اب ٹھیک لکھا آپ نے جو جوڑ ملا کر جو آپ نے لکھا ہے ٹھیک ہے جی قرش تو حرف یا کو جو ہے نا اس میں اضافہ کر کے اس کی کیا بنا دیجیے ہاں جزاک اللہ تصغیر اس کی تصغیر کر دی گئی ہے اور اس کو کیا بنا دیے قریش پڑا گیا اب یہ کس لیے کیا گیا قریش یعنی یا کو لا کر بیچ میں اس میں اضافہ کیا گیا تو ایک غرض کے ذریعے سے وہ غرض کیا ہے اس میں حضمت کو بتانا حضمت کو بتانے کے لیے اس لیے کہ کہتے ہیں کہ قریش ایک یا قریش ایک ایسی مچھلی کو کہتے ہیں جو بالکل یعنی دریا کے اندر یا سمندروں کے اندر جو دیگر مچھلیاں ہوتی ہیں ان کو کھا جاتی ہے یہ یہ ایک ایسی بڑی مچھلی ہوتی ہے جو دیگروں پر دیگر مچھلیوں پر है ہوتی ہے اور ان کو یہ کھا جاتی ہے تو اس لیے قریش قبیلہ ہے اس کی عظمت کو بتانے کے لیے یہاں پر اس کی تصویر بنا دیا قریش سے قریش کہہ دیا اس کی عظمت کو بتانے کے لیے یہ بھی تمام قوائل پر ہوتے تھے اور ان پر کیا ہے عظمت والے ہوتے تھے تو ان کی عظمت کو بتانے کے لیے کیا کر دیا گیا جی اس کی تصغیر بنا دی گئی ہے. تو تصغیر کو سمجھیے تصویر کہتے ہیں کہ کسی بھی غرض سے کلمے کے اندر کچھ اضافہ کر دینا کسی بھی غرض سے کبھی عظمت کو بتانے کے لیے جیسے قریش قروش انسہ قریش اور قصبی حقارت کو بتانے کے لیے جیسے رج الر وجیل کس کو کہتے ہیں جی بتائیے ذرا رجولن کے کیا مانا ہے جو پہلے بتائے گا وہ جیت جائے گا بتا دیتا ہوں اجلن کہتے ہیں مرد کو ٹھیک ہے کھا جانے والی چیز عظمت کیسے ظاہر کرتی ہے اگر ایک دریا ہو یا ایک سمندر ہو یا ایک نہر ہو اس کے اندر کئی ساری مچھلیاں ہو ٹھیک ہے ان میں سے ایک نسل کی جو مچھلی ہو وہ دوسری نسل والی مچھلیوں کو کھا جاتی ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کیا کہیں گے کہ ان میں سے جو طاقتور کون ہیں ان مچھلیوں کی جتنی نسلیں ہیں ان نسلوں میں سے طاقتور مچھلی کون سی ہے لازماً یہی کہیں گے کہ بھائی وہ مچھلی طاقتور ہے ان سب میں سے جو کیا ہے سب کو کھا جاتی ہے اور دیگر اس کے سامنے عاجز ہیں کمزور ہیں بڑے والی ٹھیک ہے جی وہ جو ان کو کھا جاتی ہے قطع نظر بڑی ہو हم, صحیح طاقت ظاہر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب اس سے جو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی عظمت کیا وہ ایک یعنی یہ تو میں نے آپ کو لفظی ترجمہ بتایا اصل مراد نہیں ہوتا وہ یہ ایک لفظی ترجمہ ہے یعنی حقیقت یہی نہیں ہے کہ قریش دیگر کبھی کو کھا جاتے تھے بلکہ یہ تو ایک اشارتاً ہوتا ہے کہ ایسا نام رکھ لیا جاتا ہے جس میں کہیں دور سے کوئی قرینہ مراد لیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو قریش میں نے کہا آپ کو کس طرح اس لیے جو ہے یہ تصویر کر دی گئی قریش کی عظمت کو بتانے کے لیے کہ وہ بھی سب سے عظمت اور سب سے بڑا قبیلہ ہے جی قریش سمجھ میں آ اب آپ کو بات کہ وہ کھانے والی مچھلی یا دیگر وہ اس کی عظمت کیسی ہو سکتی ہے تو عظمت کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ عظیم ہے اور بہادر ہے دیگر جی بڑا پن بیان کرنا عظمت کہتے ہیں بڑا پن بیان کرنے تو مساغر جیسے قریش اسی طرح میں نے بتایا نا کہ کسی بھی غرض سے کسی اسم کی تصویر بنا دی جاتی ہے تو جیسے قریش کی تصویر بنا کر قریش یا لگا کر کر دیا اسی طرح کسی غرض سے یعنی حقارت کی غرض سے بھی کبھی کبھی ایسا کر دیتے ہیں جیسے رجلن ہے ایک مد کو کہتے ہیں آدمی کو کہتے ہیں رجلن تو اس کی تصویر کر کے کہ دیتے ہیں رج بیچ میں یا کا, کا اضافہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں رج اس کا مطلب ہوتا ہے حقیر آدمی ٹھیک ہے جی اس کی حکارت کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور اس کے جو ہے نا چھوٹے پن کو ظاہر کرتے ہیں اس سے تو اس لیے بھی کبھی کبھی اس کی تصغیر کر دی جاتی تو خلاصہ یہ نکلا کہ تصویر اس اسم کی کی جاتی ہے کہ کسی بھی غرض سے اس کی کیا کی جاتی ہے تصویر بنائی جاتی ہے کسی بھی غرض سے کبھی وہ غرض محبت کے لیے ہوتا ہے کبھی عظمت بتانے کے لیے کبھی اس کی جو ہے نا حقارت کو بیان کرنے کے لیے جیسے عظمت کو بیان کرنے کے لیے جیسے قرش ان سے قریش اور حقارت کو بیان کرنے کے لیے جیسے رجع العن سے رجعیل جی دیکھیے جی کتاب کے اندر مصاغر ہو اس میں مصاغر ہونا تو اب علا, اصل اصل وجہ کیا ہے اس تقریر کا فائدہ کیا ہے کہ جہاں پر بھی ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ تصغیر ہے ٹھیک ہے ہمیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ کیا ہے اسم ہے جیسے دیکھیے قرآشن جہاں پر بھی آئے گا تو آپ ٹھک سے کہہ دیں گے کہ یہ کیا ہے جی اسم ہے کیوں جی اسم ہے اس لیے کہ یہ کیا ہے جی اس میں مشاغر ہے اس میں تصغیر کی گئی ہے اصل یہ کچھ اور تھا بعد میں سے کچھ اور بنایا گیا ہے جیسے قریشن اور رجعل قریشن قرعوں سے عظمت بتانے کے لیے اور رجلن، رجلن سے حقارت کو بیان کرنے کے لیے جی کیسے پتا چلے گا تصغیر ہے تو اس کا پتہ یہ چل جائے گا کہ کبھی کبھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اصل حرف کا پتہ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ اضافہ کیا جاتا ہے جیسے دیکھیں رج الون ہے ہمیں پتا ہے کہ رج آدمی کو کہتے ہیں رجعیل کبھی بھی آدمی کو نہیں کہتے تو اس کے اندر اضافے کا جو آپ آگے چلیں گے انشاء اللہ اصطلاحات گے تو آپ کے ذہن میں وہ سو آئے گی تو معلوم ہوتا چلا جائے گا اب رجل ان سے ان ہو گیا سے جیسے ہی ان ذکر کیا جاتا ہے تو فورن سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے تصغیر ہے رج ال کی اس لیے معنی پتہ ہوں گے تو پتہ چل جائے گا نہیں خیر وہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ معنی پتہ ہوں لیکن جب الفاظ کا ذخیرہ آپ کے پاس آ جائے گا نا اور الفاظ اور اس کے معنی کا تو پتہ چلتا چلا جاتا ہے اب دیکھیں رجلن ہے رجلن کا معنی ہے مرد کے اگر اسی طرح اس کے رجعی کہہ دیا جائے گا تو اس کے اندر عموماً جو تصغیر ہوتی ہے اس کے اندر یا کا اضافہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے رجعی تو وہ اس طرح جیسے ہی الفاظ کا ذخیرہ اور معنی کا ذخیرہ آپ کے پاس چلتا چلا جائے گا تو اسی آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے اب دیکھیں رج آپ کے سامنے ہے اس کا معنی آپ کو پتہ ہے کم از کم آدمی کو کہتے ہیں اب رجعی تو آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے یہاں پر یا کا اضافہ ہوا ہے رج آدمی کو کہتے ہیں تو رجیل کس کا کہیں گے تو دیکھیں جی ذرا غور سے کہیں یہ تصغیر تو نہیں ہے پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعات تصغیر ہی ہے جو حقارت کی غرض سے رجلن الن سے رجعل کہہ دیا گیا ہے ایسے ہی عظمت کو بتانے کے لیے جیسے قرش پرائش تو تبھی معلوم ہوگا کہ جب کیا ہے الفاظ اور معنی کا ذخیرہ آپ کے پاس آتا چلا جائے گا جی آگے علامات اسم میں سے ایک ہے منصوب ہونا منصوب کا مطلب نسبت کیا جانا کہ بھائی فلاں فلاں کی طرف منصوب ہے اِن علّہ علیہ جو کہ فلاں فلاں کی طرف منصوبہ کوئی بات یاد آئی ہے بتا نہیں سکا کسی نے کوئی سوال کیا ہوا تھا آپ کے ساتھیوں میں سے کوشش کرتا ہوں ابھی تو منصوب ہونے سے مجھے یاد آیا نا کہ منصوب ہونا کہ کسی کی نسبت کو بیان کرنا ہے کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے اس کی نسبت بیان کرنا جیسے کیا ہے جی بغدادیون بغدادیون بغدادی یون, بغدادی یون. کا مطلب یہ ہے کہ بغداد کا رہنے والا اس طرح ہندی ہندستان ہندوستان کا رہنے والا ٹھیک ہے ہندوستان بر شریر ہندستان کا رہنے والا ہندی یون، بغدادی یون، بغداد کا رہنے والا تو یہ کیا ہے منسوب ہونا کہ کسی آدمی کو اس کی نسبت بیان کی گئی ہے جیسے لاہوری کراچوی ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ اسلام آبادی ہاں اس طرح تو یہ ساری کی ساری کیا ہوتی ہیں نسبتیں ہوتی ہیں کہ اس کی نسبت کہاں سے ہے ٹھیک ہے جی تو یہ نسبت کو بھی منسوب ہو تو جو بھی اس منصوب منسوب ہوگا تو کیا پتہ چلے گا ہوں بغدادی بغداد کا رہنے والا جی ہندی ہندی ہندوستان کا رہنے والا تو یہ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو جی اس کے بعد ہے تسنیہ ہو تسنیہ ہونا بھی علامت اسم میں سے ہے کہ کوئی بھی لفظ الفاظ ایسے ہوں کہ جس میں تسنیہ ہو تو وہ علامت اسم میں سے ہے فیل سے ہٹ ہے اس کے آگے آپ کو فائدے میں بھی پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے کہ تسنیا ہونا یہ بھی کیا ہے علامات اسم میں سے ہے جیسے رج العانع الفنون زائدہ تعان ہے یعنی الفنون جمع کے ہیں ٹھیک ہے رج ٹھیک یہ بھی علامت اسم کی ہے جہاں پر بھی کوئی تسنیہ ہوگا تو اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے تسنیہ کا مطلب آ, دو تسنیہ کا مطلب دو ٹھیک ہے الواحد ایک تسنیہ دو ٹھیک ہے نا تسنیہ جمع واحد تسنیہ جمع واحد ایک کو کہتے, ہیں دو کو, کہتے ہیں جمع جمع کو کہتے ہیں تین کے لیے تین سے زیادہ سب کے لیے کہ مطلب خیر بہرحال کیا بتایا جی تسنیہ ہونا تسنیہ مطلب یہ ہے کہ جیسے دیکھیں اب ہم اسی میں دیکھ لیتے ہیں رجلن الن رجولان رضا علن رج الُن تو رجلن واحد ہے جب بھی ہم رجلن کہیں گے کہ یہ واحد ہے تو پتہ چلے گا کہ یہ ایک مرد کے لیے بولا گیا رجلن جب ہم کہیں گے رجولان تو معلوم ہوگا کہ یہ دو بندوں کے لیے بولا گیا یہ تسنیہ کا سیاح ہے تسنیہ کا دو کے لیے تسنیہ اسنان سے ہے اسنان دو کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی عربی کے اندر اور جب ہم کہیں گے رجالن تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ جمع کا ہے تین سے زیادہ کے لیے وہ لاکھوں کروڑوں تک اگر بھی کہا جائے گا تب بھی رضاعل ہی کہا جائے گا جمع کا سیاہ تو واحد تسنیہ جمع یہ ہے واحد تسنیہ جمع تو کہتے ہیں تسنیہ ہو تو کوئی بھی سیاہ جو تسنیہ کا ہوگا کوئی بھی کلمہ جس کے اندر تسنیہ ہوگا تو وہ کیا ہوگا اسم ہی ہوگا فعل وغیرہ نہیں ہوگا باقی آگے تفصیل آ جائے گی کہ فعل تسنیہ جمع کبھی بھی نہیں ہوتا وہ فائل کے اعتبار سے ہوتا ہے جی تثنیہ ہو جیسے رجلاں جمع ہو جیسے رجالون تو دیکھیے جی ایک دم سے پھٹ ہوگی تثنیہ ہو جیسے رجلانے اور جمع ہو جیسے رجال یہاں تک سمجھ میں اگیا سب کو تثنیہ جمع علامت اسم میں تثنیہ کا ہونا علامت اسے میں سے جمع کا ہونا جی تین سے زیادہ کے لیے جمع کا استعمال ہوتا ہے تین یا تین سے زیادہ تین کے لیے بھی جمع کا صیغہ استعمال ہوگا اور تین سے زیادہ کے لیے بھی جمع کا صیغہ ہی استعمال ہوگا جیسے رجال ہم کہنا کہ بھائی یہاں تین لوگ آئے تھے تین مرد آئے تھے ٹھیک ہے تو کہ یہی یہ کہیں گے کہ رجالون اور اگر یہ کہیں گے کہ ایک لاکھ مرد تھے تو تب بھی کہیں گے رجال لن ٹھیک ہے ہاں اس کے بعد ہے اے علامت اسم میں سے موصوف موصوف صفت یہ آپ شاید پہلے پڑھ بھی چکے ہیں کچھ کچھ خلاصہ لیکن نہیں تو سنیے موصوف ہونا ایک انسان ہے اس کے اندر کے وہ کئی ساری صفات کا حامل ہوتا ہے اس کے اندر کے کئی ساری صفات پائی جاتی ہیں لیکن وہ انسان خود موصوف ہوتا ہے کہتے ہیں نا کہ جب کبھی کسی کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں موصوف موصوف نے یہی فرمایا ہے کہ جس کی صفات بیان ہو رہی ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ جی موصوف نے یہی فرمایا تو موصوف کا مطلب یہ ہوتا کہ جس کی صفات بیان کی گئی ہوں موصوف جس کی صفت بیان کی گئی ہو اور صفت صفت کو کہتے ہیں جو صفت بیان ہو اب ہم آپ میں سے کسی کی تعریف کریں کوئی صفات بیان کریں تو وہ موصوف ہو جائے گا اور باقی اس کی صفات ہو جائیں گی ٹھیک ہے جی ہم کہیں گے جی فلام بہت پڑھنے والا ہے اور بہت محنتی ہے تو یہ اس کی صفات ہو جائے گی اور وہ خود کیا ہو جائے گا موصوف ہو جائے گا تو جو بھی موصوف ہوگا وہ اسم ہوگا جو بھی موصوف ہوگا وہ اسم ہوگا صفت نہیں جو بھی موصوف ہوگا وہ اسم ہوگا دیکھیے جی جیسے مثال میں رج کریم ان سخی آدمی ہے رج الکریم سخی آدمی ہے اب دیکھیے سخی ہونا ایک صفت ہے کہ وہ بیان کی لیکن موصوف کون ہے کہ جس کی صفت بیان ہوئی ہے وہ ہے رج اب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ موصوف جو رجلن ہے یہاں پر یہ اسم ہے اس میں کہیں ساری رجلن جی رجلن کیا ہے اور اس میں علامت اسم کیا ہے ذرا بتائیے کوئی رجلن اسم ہے فعل ہے حرف کیا ہے رجلن اسم ہے فعل ہے یہ حرف ہے کیا ہے جو پہلے بتائے گا وہ جیت جائے گا جی آپ نے بتایا اسم ہے کیوں اسم ہے یہ ذریعے بھی بتائیے رجول کیوں اسم ہے سب جیت گئے ہیں لیکن جو پہلے آیا ہے وہ تو ظاہر ہے وہی جیتا ہوا ہے اسم ہے تو کیوں اسم ہے رجول کیوں اسم میں آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کی کہ رجولن اسم کیوں ہے تنوین ہے ایک اور کوئی یہ چیز اصل میں پوچھنا چاہ رہا تھا تنوین آ رہی ہے آخر میں نمبر ایک اور کوئی کوئی اور علامت رجل کریم ان کے اندر رج کیا ہے رج الم ان کے اندر رج الیہ ہے اس سب میں آپ نے بتا دیا ہے اب علامات اسم میں سے اور کون سی علامت پائی جاتی ہے تنوین کے علاوہ تنوین کے علاوہ اور کوئی علامت جزاک اللہ و و احسن آپ ذرا کوشش کیا کریں کہ موصوف موصوف جزاک اللہ ٹھیک ہے تو یہ ہے رج کریمن دیکھیے کریمن صفت بیان کیے اس کی کہ سخی رج کریمن کا معنی ہے سخی آدمی رج آدمی کریمن سخی سخی آدمی تو اس کی صفت بیان کیا تو جو موصوف ہوگا وہ اسم ہوگا تو موصوف کیا ہے رج موصوف ہے ٹھیک ہے یہ بھی علامات اسم میں سے ہوگا آگے کہہ رہے ہیں کہ جی متحرکہ اس سے ملی ہوئی ہو آخر میں گول تا ہو بس یہ بھی کہہ دیتے ہیں کبھی کبھی علامات اسم میں اس کے آخر میں گول تا ہو یہ علامات اسم میں سے ہے آخر میں گول تا ہو یا آپ یہ کہہ دیں کہ تائ متحرکہ اس سے ملی ہوئی ہو یعنی آخر میں ہو تائے متحرکہ اس سے ملی جیسے ذاعیبتن قاصبۃ عام جہریت طئے ہت وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے جی جن کے آخر میں کیا ہو تائے متحرکہ ہو وہ علامت اسم ہوگی جب بھی کسی کلمے کے آخر میں تائے متحرکہ ہوگی تو آپ کے ذہن میں فوراً آ جانا چاہیے کہ یہ کیا ہے اسم ہے فعل اور حرف نہیں ہے تو یہ علامات اسم سمجھ میں آگے گی علی العم شروع میں ہو جیسے الحمد و عروف جارہ میں سے کوئی حرف ہو جیسے بے زعی دن میں باہر فار ہے ٹھیک ہے تنوین اس کے آخر میں ہو جیسے زیدن اچھا ایک چیز رہ گئی مسند علیہ ہو مثند علیہ ہونا یہ میں نے اس کی وضاحت نہیں کی ہے مستند علیہ ہونا مستند پڑھ کے آ چکے ہیں کہ ایک ہوتا ہے مستند ایک ہوتا ہے مستند الہ بڑی تفصیل سے سمجھایا ہے مستند وہ ہوتا ہے کہ جس کی اسناد کی جائے مستند لہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف اسناد اور نسبت کی جائے ٹھیک ہے جی جس کی طرف اسناد کی جائے ہے وہ مستند ہوتا ہے اور مستندۂ مبتلا بھی ہوتا ہے تو مستند لہ جو بھی ہوگا وہ بھی کیا ہوگا اسم ہوگا جیسے اندر زعید العید القاً کے اندر مستند کیا ہے جی زعید القاء امن کے اندر مصند علیہ کیا ہے جی؟ زعید القاعم ان کے اندر مستند علیہ کیا ہے زید اور کوئی بتائے ضعید القائمن ان ان کے اندر مستندل کیا ہے جلدی سے بتائیں جلدی سے سارے بتائیں کوئی بھی جواب کے بغیر نہ رہے ہر ایک بتائے پتہ تو چلے کہ کون ٹھیک جواب دے رہے ہیں اور کون غلط دے رہے ہیں جلدی سے سب کے سب جواب دیں ضعید القائمن ان ان کے اندر مستل کیا ہے جی اور یہ تو سارے شہید ان والے ہیں جب اور کو چلتے ہوئے تو یہ تو جیت جائیں گے سارے اور کوئی اور کوئی جواب باقی رہے ہیں ہار گئے یہ وتیا نا اصل چیز پوچھنے کی اس کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے تو میں نے مسندلے پوچھا ہے نا مسند تو نہیں پوچھا مسندلے کیا ہے کیا ہے ایسی باتیں نہیں کرتے اختلافی باتیں ہاں واپس آ گئے نا اپنی جگہ پہ زید ہی ہے زید ٹھیک ہے جی تو مسن دلیہ زید ہی ہے مسن و وہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف نسبت کی جائے تو دیکھیے زید القام کھڑا ہے زید اب کھڑا ہونے کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے زید کی طرف کی گئی ہے تو ظاہر ہے جس کی طرف نسبت کی گئی ہے تو وہ زید ہے تو مسن دلیہ وہی ہے اور مسن دلیہ مبتدا ہوتا ہے تو اب علامات اسم میں سے یاد رکھیے کہ مسن دلیہ جو ہوگا وہ اسم ہوگا بس جو مسن دلیہ ہوگا وہ کیا ہوگا اِسم ہوگا یہ یاد رکھیے ٹھک ڈن ہو گیا آگے چلیے جی آگے ہے آخر میں فائدہ ہے اچھا یہ چلے میں بتا رہا تھا دوبارہ سے ذرا تو علامات میں سے اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی مضاف ہونا مضاف بھی کہتے ہیں کس کو کہ جس کی اضافت ہو اس کی نسبت کی جائے جیسے غلام عزید غلام مزعید کے اندر کیا ہے غلام و مضاف ہے اور یہ کیا ہے اسم ہے مصاغر ہو مصاغر تصغیر سے ہے یہ سب سے مشکل تھوڑا سا آپ کو شاید لگ سکتا ہے مصاغر تصغیر سے ہوتا ہے تصغیر کہتے ہیں کسی اسم کے اندر کسی کلمے کے اندر یا کسی نام کے اندر کچھ اضافہ کرنا کسی بھی غرض سے ٹھیک ہے چاہے عظمت کی غرض ہے یا حقارت کی غرض ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے جی, جی؟ جیسے قریشن قروشن سے قریشن بنا ہے قروشن میں یا کا اضافہ کیا اور اس کی تصویر بنا دیا قریش ٹھیک ہے جی اور اسی طرح رجلن سے الََََََََََ بنا ہے حقارت کے بنا ہے قریشن عظمت کے لیے بنا ہے آگے منصوب ہونا کہ اس کی نسبت بیان کی جائے بغدادی ان بغداد کا رہنے والا تو جو بھی منصوب ہوگا تو وہ کیا ہوگا اسم ہوگا تسنیہ ہو جیسے رج العن یہ بھی اسم ہوگا جمع ہو جیسے رجالون یہ بھی اسم ہوگا اچھا جی موصف ہو جیسے رجلن العقریم تو جو بھی موصوف ہوگا وہ کیا ہوگا کیا نام ہے اس کام ہوگا رج کریم ان کے اندر موصوف رج ہے لہٰذا یہ سم ہوگا تحریک ہو وغیرہ وغیرہ یہاں تک سب کو سمجھ میں آ گیا؟ جی آپ لوگوں کو سبق سمجھ میں آیا یہاں تک یا یہ ویسے ہوائی تقریریں ہو رہی ہیں جی الحمد للہ اللہ اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک فائدہ بتا رہے ہیں اس لیے کہ جب آپ کو اوپر کہا نا کہ علامات اسم میں سے ہے کہ تسنیہ ہونا اگر اس تسنیہ ہوگا تو وہ کیا ہوگا اسم ہوگا اور اگر جمع ہوگا تو بھی اسم ہوگا تو یہاں سے ایک انسان کو شک ہو سکتا ہے کہ فعل کے اندر بھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اب آپ نے ظاہرہ صرف کی گردانے پڑھی ہوں گی ذرا بہ ذرا با ذرا اب وہاں پر آپ پڑھتے ہیں ذرا ب ہے ذرا با تسنیہ ہے اور ذرا کیا ہے لو جی سبحان اللہ ومرحبا بخیر راغلے جی یہ سبق کے ختم ہوتے ہی تشریف لاتے ہیں بڑی اچھی بات ہے ہاں جی تو میں کہہ رہا تھا عرضی کر رہا تھا کہ وہاں سے آپ کو یہ شب ہو سکتا ہے جب آپ پڑھتے ہیں کہ ذرا زربا, زربا زربو ذرا واحد زربا کیا ہے جی زربا با تسمیہ ہے اور زربو کیا ہے جمع کا سیرہ ہے تو ذرا زربا, زربا زربو تو یہاں سے سننے والے کو شک ہو سکتا ہے کہ فیل بھی تو تسمیہ اور جمع ہوتا ہے فعل بھی تو تسنیا اور جمع ہوتا ہے تو لہٰذا اس کا کیا مطلب کہ یہ آپ نے کہا کہ علامات اسم میں سے ہے کہ تسنیا اور جمع ہونا تو یہ کیسے ہو گیا جی تو اس لیے آپ کا فائدہ بتا رہے ہیں کہ فیل جو ہوتا ہے فیل وہ ایک ہی ہوتا ہے فیل ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن وہ جو تسنیہ جمع ہوتا ہے وہ فائل کے اعتبار سے ہوتا ہے ٹھیک ہے فیل تسنیہ جمع نہیں ہوتا کبھی بھی فیل کو جو سیغے تسنیا جمع کراتے ہیں وہ فائل کے اعتبار سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ فیل کے اعتبار سے نہیں ہوتی فیل ہمیشہ واحد ہی ہوتا ہے جی دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے جی اوپر آپ کو کہا کہ علامات اسم میں سے تسنیا اور جمع ہوتا ہے تو آپ کو شک ہو سکتا ہے کہ فیل بھی جو تسنیا اور جمع ہوتا ہے جیسے ذرا با واحد ہے ذرا با ہے اور ذرا بو جمع کا ہے تو جب فیل بھی تسنیا اور جمع ہو سکتا ہے تو اس سے تو معلوم ہوگا کہ علامات ایسم تو کوئی خاص نہیں ہے عسم کے لیے وہ تو فیل بھی ہو سکتا ہے تسنیا جمع تو اس کے اس کے اشکال کا جواب آپ کو بتا رہے ہیں فائدے کے اندر کہ فیل جو ہوتے ہے وہ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے فیل ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ جو تسنیا کا جمع ہوتے ہیں وہ فائل کے اعتبار سے ہوتا ہے فائل کے اعتبار سے نہ کہ فیل کے اعتبار سے اب دیکھیے ذوربا کا معنیٰ ہوتا ہے مارا اس ایک مر نے ذرابا مارا ان دو مردوں نے اب مارنا فیل ایک ہی ہے چاہے وہ کے اندر ہو کے اندر ہو یا زراب کے اندر ہو مارنا جو فیل ہے وہ فیل ایک ہی ہے لیکن یہاں پر جو تسنی اور جمع جو ہو رہے ہیں وہ فائل کے اعتبار سے ہو رہے ہیں کہ مارنے والا ایک ہے یا دو ہیں یا تین ہیں ایسا نہیں ہے کہ مارنا ایک مارنے دو تین مارنے تین طرح کا مارنا دو طرح کا مارنا ایسا کبھی بھی نہیں ہے بلکہ فعل فیل ان صرف آپ کے لیے وائس بریک ہے یا سب کے لیے وائس بریک ہے باقی لوگوں کو آواز آ رہی ہے جی باقی جتنے حضرات موجود ہیں آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے جی وائس کیا کہتے ہو جی سو okay. کے اور جن کے پاس نہیں ہے تو اپنے سسٹم کو بھی ذرا دیکھ لیں جی جی تمہیں بتا رہا تھا کہ جو فیل جو تسنیہ اور جمع ہوتا ہے فیل کے اندر تسنیہ اور جمع ہونا وہ فائل کے اعتبار سے ہوتا ہے محض فیل کے اعتبار سے نہیں ہوتا فیل ہمیشہ واحد ہی ہوتا ہے دیکھیے جی کتاب کے اندر فائدہ واضح ہو کہ فعل دیکھیے کیا جی وائس ہو اوکے وائس نو وائس سیرا اسی طرح فالان مزہ ہے ان دو مردوں نے کیا یا وہ دو مرد کرتے ہیں ایسے ہی فالو جمع کا سیرا ہے فالو جمع کا سیرا ہے اور یہ فالونا یہ بھی جمع کا سیرا یعنی ماضی اور مزہ ہیں ان سب مردوں نے کیا وہ سب مرد کرتے ہیں تو کرنے والے دو مرد یا سب مرد ہیں یہ مطلب نہیں کہ دو کام کیے یا سب کام کیے کام تو ایک ہی کیا مگر کرنے والے دو مرد یا سب مرد ہوئے خوب سمجھ لو بچوں ٹھیک ہے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ خوب سمجھ لو تو فعل جو ہوتا ہے وہ تثنیہ اور جمع ضرور آ, ہوتا ہے لیکن فعل جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا فعل کا تثنیہ اور جمع ہونا وہ کس کے اعتبار سے ہوتا ہے فعل کے اعتبار سے ہوتا ہے فعل کبھی بھی تسنی اور جمع نہیں ہوتا فعل ہمیشہ واحد ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی سب کو سمجھ میں آ سبق آج کا علامات اسم اور ایک فائدہ جس میں آپ کے لیے فعل کے اندر بتایا ہے فعل میں اور اسم میں فرق کے لیے ایک فائدہ آپ کو بتایا گیا ہے سب کو سمجھ میں آ جی جنہوں نے سنا جی بتا دیں گے کل کے سبق میں انشاءاللہ شاء آپ کو بتا دیں گے حضرات سے مشورہ نہیں ہوا ہے تمام اساتذہ سے مشورہ ہونے کے بعد چھٹیوں کے حوالے سے فیصلہ کیا جاتا ہے میں تنہا آپ کو نہیں بتا سکتا سب مل کر بیٹھ کر انشاءاللہ مشورہ کریں گے سب اساتذہ کرام اس کے بعد طے کیا جائے گا کہ کتنی چھٹیاں دینی ہیں ٹھیک ہے جی اس لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں انشاءاللہ شاء چھٹیاں مل جائیں گی